اس نیم پوری دنیا کو توبہ اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اپنے رب پر ایمان لاؤ توبہ کرو تمہارے پاس مادیات تو سرمایہ ہے ہمارے پاس اسلام ایمان اور قرآن ہے آؤ پوری انسانیت کی مل کر خدمت کریں اپنے وسائل انسانیت اور بشریت کی خدمت میں استعمال کریں اسی طرح ایمان اور اسلام اور قرآن کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو خیر اور فائدے پہنچائیں اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ پر عقیدہ مضبوط ہو گیا تو ان عذابوں سے تم اتنے پریشان نہیں ہوگا تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تم نے اللہ کی تقدیر اور اللہ کی تقدیری فیصلوں کو نہیں مانا ہے اگر تم ایمان لے آؤ تو یہ مرض تمہاری اتنی پریشانی کا سبب نہیں بنے گا کیونکہ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے تو اس کے لیے اس کے بہت سے علاج موجود ہیں مومن کا جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ ان مرضوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ان کے لگنے سے ڈرتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادبہ امراض میں تعدیع یعنی ایک سے دوسرے کو لگنا نہیں ہے اسی طرح فرمایا لا امراض ایک سے دوسرے کو نہیں لگتے اسی طرح فرمایا کہ فمن عادل اول پہلے شخص کو کس نے مرض لگایا مثلا دو تین لوگ ہیں ایک سے دوسرے کو مرض لگ گیا تو سوال یہ ہے کہ پہلے کو مرض کس نے لگایا لہذا اس سے اتنا ڈرنا اور اتنا پریشان ہونا اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے رب پر ایمان نہیں ہے اپنے رب پر عقیدہ نہیں ہے اس لیے ہم تمام کفری ممالک سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آؤ اور اپنے رب کو پہچانو ان حالات میں فیرون کی طرح نہ بنو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و جہادو با وسع کو ظلم اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ انہوں نے انکار کیا موضوع سے ایمان سے اور اسلام سے حالانکہ انہوں، انہیں پورا یقین حاصل ہو چکا تھا لیکن ظلم اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا لہٰذا اگر فرون کی طرح تم لوگ بھی اس بات پر مطمئن ہو چکے ہو کہ یہ سب رب کی طرف سے ہے اس کا عذاب ہے ہمارے گناہوں اور ظلموں کی وجہ سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے تو آؤ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اپنے رب کو پہچانو ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے اخلاص سے توبہ کرو ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان وائرس والے دس لوگوں کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا پینا کریں گے ہمیں یہ وائرس متاثر نہیں کرے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے علاج بتائے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے مختلف ازکار اور مختلف دعائیں ہیں مثلا بسم اللہ لا يضر معسمی شیعن فی, و لا فی السماء میشین السمیع العلیم اسی طرح شر ما خلق انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی کی خصوصی مدد کے ذریعے یہ وائرس ہم پر اثر نہیں کر سکتے یہ اتنی پریشانی اور ٹینشن اپنے امالوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے اس لیے ہم تمہیں ایمان کی اور اسی طرح توبہ کی دعوت دیتے ہیں